وسلا تو اسلام سد على و الرسل وخاتم امبیا محمد والا والا علی وی اُلس میں دکھ و صفا أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ن زہ نوفی خلوب وکل کم کل کورل آشو فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لو نل یا والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والا علی کش سیاحبی بل اصلا تو والی کیا والسلام خا ت من والا علی کؤ اشیب کیا مکین کلو بل منی حمد فلاد و د خاتم المبیا عالیہ تحریت و فلاۃ معزز و محتشم حاضری سامعین سنی حنفی مسلمان بھائیو بزرگوں دوستو السلام علیکم اجے جماعت المبارک دے خطبے دے اندر ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع جناب دے گوشت گزار کرنا ہے گزشتہ اتواروں بڑی گیارہمیوی شریف کے موقع پہ ان کچھ خلاصہ بیان کیا سے تاہم جمعہ شریف دے اندر مستقل طور پہ اس کو بیان کرنا ہے اس کا نام ہے اسلام میں داخل ہونے اور اسلام سے خارج ہونے کا مسئلہ دوستو جڑے لوگ اپنے ایمان ایمانمتی سمجھتے ہیں اور ایمان نو انتہائی کام والی اور قیمتی چیز سمجھتے ہیں اور کفر نو انتہائی بری شہ سمجھتے ہیں او یقیناً اس موضوع کی اہمیت اور افادیت نمجن گے اور غور و فکر کرنگے اس واسطے کہ تیسرا ہور کوئی ہی نہیں بندہ یا اسلام داخل ہوئے گا یا اسلام تو خارج ہوئے گا ہن اسلام دے د اسلام دے اندر داخل ہون کا ہر بندہ نو شوق ہونا چاہیے ہے کہ میں داخل ہاں اور داخل رہا جبکہ انہوں اسلام چارج ہوا ہر وقت ڈر رہنا چاہیے توجہ ہے نا بلکہ ان آکھو کہ سورت حجرات شریف چبی سو سارا اور آیت نمبر سات اور اٹھ اندر خال کے تعناط جل جلال جو فرمایا ہے ان کا مفہوم یہی پہ نکلتا ہے کہ اسلام چارج ہون دی نفرت دائر اسلام چون نکلن نو مکرو سمجھنا اندر تو نفرت کرنا اے اللہ و تبارک و تعالی نے ہر بندے کی فطرت رکھ اور اسلام اور ایمان دال جی محبت ہے اس میں کے کائنات نے بندے دی فطرت اور جبلت رکھ دیا پیدائش رکھ دیا نا خال کے کائنات نے تنبیہ بھی فرمائیے لا تبدیل لخلق اللہ فرمایا کہ اللہ کی تخلیق نو اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کرنا اللہ و تبارک و تعالی دی تخلیق نو بدلنا نہیں کی مطلب جس فطرت جس نہج کے اتنے میں تھنوں پیدا کیتا ہے جس پیدا کیتا ہے او اسلام ہے الس تو بربے کم کا جواب بلاد نال سب نے دتا ہے اور اسے بلا والے آہد ہر بندہ دنیا ہر بچہ جمد ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ دے اندر اس بندے کی فطرت جبلت پدیش تخلیق دا ذکر فرمایا ہے اور ان دے اند اسلام دے اتنے پیدا ہون کا ذکر کیتا ہے اس آیتر ہی اللہ تعالی نے نار فرمایا کہ لا تبدیل علی خلق اللہ میں میں جے میں بڑایا ہے پیدا کیتا ہے اسنو تبدیل نہیں کرنا بہت سارے مفہوم نے بہت ساری تفسیر نے ایک تفسیر اے بھی علماء کرام نے کیتی مفسرین کرام نے کہ جس آہد ایمان تے اسلام تے رب بندے نو پیدا کیتا ہے اندے تے ہی کائم رونا ضروری ہے اور اندر والدین اور اندر جہے مربی نے انہوں کا حق بنتا ہے کہ اندیو اس تخلیق کی حفاظت کرم ہے جس ایمان سے وہ پیدا ہوا ہے ان کی حفاظت کا بندوبست کر اور اسکے پاسے نہ جان دبدیل خلق اللہ تفصیل نے کی تھی۔ کیونکہ جب بندہ کفر کرے گا نا تو فطرت بدل جائے گی فطرت بدل جائے گی فطری طور پہ وہ اسلام تیدا ہوئے صحیح بخاری دی ادیش مولودی یو لطرا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے فطرت کی وضاحت بھی فرمائی ہے تے اسلام تے لیکن اندر والدین ہی یہودی ہو گھر جمے یہودیاں مذہب عقیدہ نظریہ تعلیم سکھا کے ہی دے گھر بچہ جمے وہ نصرانیاں والا عیسائی والا عقیدہ عمل تہذیب تعلیم سکھا کے عیسائی بنا دیں آؤ یو مجسا نے ہی مجوسیا کے گھر جمے تو وہ آتش پرست مذہب عقیدہ مجوسی بنا لیکن ماں باپ طرح ہی لے جاتے ہیں اگر مسلمانہ دے گھر جمے اور اتھے وی نظام اسلام کا ہی ہوئے کوئی کفر ملاوٹ نہ ہوئے تو جیویں بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہویا سی اسی فطرت اسلام بچا دیا ہوتا ہے اور اسلام دل جلال نے ہے لا اللہ جس اسلام ایمان تھے میں پیدا کیا بدلنا نہیں, نہیں. توجہ رکھو گلتے تو حساب لائی جانا بھائی جدو رب مطالبہ ہے کہ میری تخلیق بدلنا تو ہوں تخلیق اسلام تی ایمانے پیدائش یہ قرآن و حدیث دا, دا فیصلہ فطرت اللہ فتح اللہ, تی فطر اللہ رب قرآن فرماندہ ہے اللہ کی ڈالی ہوئی بنیاد جس پر اس نے لوگوں کو تخلیق کیا پیدا کیا سب دوح نے آخیا بلا کیوں نہیں مولو تا رب ہے ہوں اللہ تعالی ہے اس سے آہدی ہر بچہ جم دمدہ تو جمدت مسلمان جمداد مومن لیکن اگولی سلام تو اسلام نے وزاحت فرما دیتی کہ ماں باپ یہودی عمر تے <تصفح> یہودی بنا آمنگ نصرانی امن تے نصرانی بنا دیں مجوسی آمن تے مجوسی بنا دیں ہوں توجہ ایک گل سرکار اپنی امت نو کیوں دسی اچھا گل بچ مسلمان کی ہی تہائی کوئی نہیں تر لفظ نے حدیث کے او یو حودا نے اس کو ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی ہوں تو نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی ہوں یعنی مجوسی آدمی آگ کی پوجا کرنے والے ماجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں ایمان والے کا ذکر کیوں نہیں کیتا جب جمیا ہی اسلام تجو نہیں اتو واضح ہو رہا ہے اس حدیث تو بالکل واضح پتہ پہ چلتا ہے کہ بچہ جمدیا کافر نہیں ہوں جمدیا کافر ایک اور بڑی خاص گل تو معلوم ہو رہی اور جمع ہے تو تو دے اپنے گھر مومن بچہ جمیا ہے،, ہے،, ہے تے انہوں نے انہوں مسلمان نہیں دیتا تے جگہ مسلمان والا بچہ انہوں کے پیچھے چلے گا توجہ نہیں کی بولو ناشائی بچے کافر کرن ڈی نے بخاری دی ادیس پہ دسی ای گل جدو مسلم اور سرکار نے توجہ ایک گل بیان کیوں فرمائیے بیان اس کو فرمائیے کہ میرے متو جڑے اپنے یہودی عیسائی نہیں پیدا عیسائی عمل سکھا کے یہودی عیسائی بنا دافر کر دیں تو مسلمان پیدا کیتے سن کوئی مومنو جڑے اپنیا مسلمان نہیں رہن دین یودی عیسائی جب تھی نسل دی تعلیم تہذیب قانون تے چلے گی تے یہاں نے مسلمان رہ جان توجہ نہیں کی یار گل اے یہ انتہائی اہم اچھا پھر ویکو یہ سارے معاشرے سے داخلے تے ہر بندہ خوش ہوتا ہے تے ہر بندے نو اسلام میں داخل تصور کر کوئی نہیں لڑتا ہو سبھی کسی نے چڑھتا الٹا خوش ہی نہ کہ ابھی داخلہ دائرے اسلام جب خارج کی گل کرو تو ادو اگ لگ جاندی توجہ نہیں کیتے جب کسی نے دسو بھی جیڑا عقیدہ تو تکھی بیٹھے جیری بت عقیدگی تیرے ہے جیڑے نظریات تیرے بنے پہ اے نظریات بندے دائرے اسلام جو خارج کر دے, دے, دے. جل کسی بھی کرو نا کلمہ پڑھنے والے بگولہ ہو جاتے گھر کا بندہ دا دا ہندہ ہندہ؟ نہیں آتا میرا تو ویسے تجربہ پتہ نہیںوت نہیں کفر اسلام دی ونڈ دسو تب پتہ لگ جانے میرے دسن دی لوڑی نہیں پی جدو کسے بندے نو دسو گے کہ میاں جہاں نظریہ اقائد تک بیٹھا ہے یہ بندہ دائر اسلام چ لگا جا خارج ہو جگہ انسہ چڑھ جا ہال ہا غصہ نہیں سی کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے کہ یہ بھی سیاست مقدم میں حضور علیہ اسلام نے فرمایا بندے کو جب اللہ تعالیٰ دولت کا ایمان دے دیتا ہے نا تو دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا کفر میں داخل ہونا بندہ اسی طرح ناپسند کرے جیسا آگ میں جانے کو نہ پسند کرتا اسلام توفر داخل ہونا یہ برا سمجھے جی میں آگ چ سڑن برا سمجھتا ہے ماں تک دسو کتا کسی آگ چلی پائی بولو یار اگ بلدی ہوئے میں انگلی کوئی مسئلہ نہیں توجہ نہیں کی اگر آگے لگا جانے سڑ جائے گا اگر جان بوجھ کے جانا ہے کہ خودکشی آرام ہے توجہ نہیں کیتی میں گل پہ کرنا قدرتی کسی وجہ کا اگ چ ڈگ مر جائے تو الٹا اگر مومن نے دیا شہید آخر گیا پانی چلے دیوار گر جائے مر جائے پانی چاہتے اگ نہ مر جائے بشرتے کہ ہو مومن تو انہوں الٹا اسلام شہادت کی موت آ کی گئی <سلام> یعنی شہادت کی موت سباب لگ جائے لیکن ہوں اگ چمجے جس محبوب دا کلمہ پڑی بیٹھا ہے وہ تو فرما تو ہن حق ہاں کی بنتا ہے حق یہ بنتا ہے کہ وہ فورن یہ گل سن کے نا فورن پریشان ہو جاوے فکر لاحق ہو جاوے کی فر سما آمن سما کا فرو سمستادو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے کفر چی ہوں جن اندازہ کرو بھائی یہاں کی اس وقت کی گل ہے جدو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام تو تسلیم ظاہری دنیا دے اندر تشریف فرما تے تے بندے میاں نہ ہوں جی ہر وقت ڈرج دا رہنا چاہیے بھائی جی اللہ تعالیٰ ربی کے سبانے کے اندر یہ لوگ کی حالت ہے بھائی ایمان لیا پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لیا پھر کافر ہو گئے پھر ود دے گئے برائے نام سڑنا ایک واٹا مشہور شرک سی تو دونافت ہوں تو کوفر کے سباب ہی نہیں گنے جانے کی ہے ہل ووجی گل جی میں اسے سورا دکھاجو رات دے وچوں فرماؤ لم تو مینو تم ایمان تو نہ لائے والا کھولو اصلم ہاں یہ آخو اہری طور پر اسلام آئے پی و لما یا ایم ڈے ہوں میم دسو ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے یار میری تو ویسے اپنی سمجھ کہ میں گل کر رہا پتا نہیں تھی چنگی لگ رہی کہ نہیں بندہ اللہ تعالیٰ بلی اسلام تو اسلام کے سامنے اچھا پھر ایک گور اس تو بھی اور ہوں کلما پڑن والے نماز پڑھنے والے داڑی رکھنے والے توجہ سر چھے کرتا تہ بند پورا سنت دے مطابق عمل لے سرکار دی بارگاہ میں جا کے بیان دینے جا کل منافق رسول اللہ آن کے گواہی رام سالم رابطہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہے اللہ علامہ کال رسول اللہ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو لیکن ولہ شاد اللہ, اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھ کر ایمان کی گواہی دے رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں محبوب یہ جو آپ کی رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور سجڑا بندہ ڈیٹو مومن نہ ہو سورت المنافی کن تھی پہلی آیا جی اٹھائیواں سے بارہ سورت المنافقون یہ مطلب بندہ محمن نہ ہوا دیکھے اللہ تعالیٰ محبوب علی اسلام اسلام کے سامنے بہ کے بھی گواہی دےان آرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے چودہ سو سال بعد بیٹھے نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہوں دوستوں توجہ ادھر ہی آیا پہ آپ آن آن و تسلیم اللہ تعالی قرآن اتار کے خود آپ کی زبانیں محبت ہے کہ لم تو ملو گند ویک ساری رات موبائل فلموں تک تک اس قابل کدوں نے کہ <تصفح> اس چہرے نو ویک تے میں گل پیا کرنا سامنے ویگ کے پینے دی اسی مومنہ رب جبریلے میم بیچتا جا ماہ بو بل سلاح کر قل کالی فرماؤ لم تو نہیں لیا کلو بیکم اور تمہارے دلوں میں ابھی ایمان کب داخل ہوا ہے ادھر ہو رہے ادھر لگی نہ آما نو تھا کاما تھما کا اللہ تعالیٰ فرمانا پھر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر, ہو گیا پھر ایمان لائے گا اچھا گرام بارے میں تین گلا ایک بندے نے کہ نوز بلنزالے کے دشمن کے مقابلے چل نے پیٹو نے کھانے بہت نے اور جناب اللہ تعالیٰ معافی طا فرمائے اس طرح کے جملے انہوں نے بولے اس بندے نے بولے حضرت اللہ تعالی انہیں فرمایا میں جا کر تیری شکایت سکار لوگ لانا ماں تین منافق لگنا ہے لڑدا لڑتا پیا تبوک جنگ مدین بارہ سو کلو میٹرف لگتا ہے کیوں صحابہ دی دشمنی منافک دل چیوم کی صحابہ کا دشمن منافک ہو سکتا ہے مومے نے میں جا کے شکایت سکار کرنا ہوں ہوئی در خالی نہیں گل سے جد نے جا کے دسیا سرکار تو آپ اسلام السلام فرمایا تیز دوڑا نڑا اونٹ لیاؤ جا دوڑتا ہوئے اونٹ پیش کی تا کیا گیا آپ نے فرمائے دا کجاو ہے وہ کرو پھر فر رسی فرمایا تو زور مارتا ہے اونٹ نہ جانور زور مار دیکھ رسی بنو اندر پیچھوں اندیا پیروں بنو تفصیل منصوری ممسوتی نے روایت نقل کی ہے کہ اندر پیروں بنو ہر حساب نے کہ سرکار خود بنف سے نفیس خود اس اونٹ دی مہار پکڑ کے اونٹ دوڑا رہے سنتے وہ پچھے پیچھے منہ دل کے سٹتا جاتا سا پتھر زخمی کر رہے سن تو وہ, وہ آخرے اسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے ایویں مزاق کیا میں تو ایسا بارے میں گل کی تھی میں تو اللہ تبارہ قرآن پڑھتا جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بانے نہ بڑھاؤ مان تو بعد کافر ہو چکے جے لا تاجرو بانے کل اب اللہ ہے رسول ہی کم تم کیا تم اللہ اس کی نشانی کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہو لا دیر بہانے تصور دا رہا کہ نہ جی نہ بس داخلہ ہی داخلہ ہے خارجہ ہے ہی کوئی नहीं। خارجہ, خارجہ اس جو مرضی کی تھی جاؤ داخل ہی رہنا ہے نکلنا <سلام> یہ تصور ہے نا پیر بھی بڑے گز بات کے ویلن لینی آن نے لوگوں نے ووٹا لینی نہ پیسہ سانو کو مسل ابھی جہاں چار داڑے آئے ہیں ایسنے پہ بھی چلو آ کوئی سچری کال جی کوئی اللہ تعالیٰ کی مارگا ارد کر مولہ سونے کی ضرورت ہے وہ بیان کرا دے جا رہی نہ جی وہ ساری زبان سے ٹپی لا دے ہوں کلا گزارش پہ کرنا بھائی جا آم تصور دس داخل ہی داخل ہے جو مرضی کی جائیے اص خارج ہونا ہی نہیں ہوں ایماندار دسو یہ خود جہ یہ آخر کسم خدا دی رب دین کوئی استا ہے نہیں کوئی سستا ہو کہ ہر بندہ آ کے بدماشی جگا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے اپنے نظام تک پیدا کردر تجو جتنے بھی ادارے نے جتنے بھی ادارے نے اتنے ملازمین نے انہوں کا داخل خارج کا نظام ہے کہ نہیں بولو یار پڑھائی کے ادارے نے پڑھائی دے داخل خارج کا نظام انہوں رکھا کہ نہیں رکھا اور پھر قانون بھی بنایا ہوا ہے کہ پانچ دن جو مسلسل بغیر بتائے چھٹی کرے گا وہ آ رہے جائے وہ ہمارے اس ادارے سے نظام ہے کہ نہیں اچھا پھر نافذ العمل بھی انہوں کے قوانین ہیں کہ نہیں اچھا جی وچ تو تو کی رب کے دن ساری زندگی لاگ نہ لگو تو رب دن نظر ادائی توسی داخل نہیں ہو اب اسلام اوجو آو آو آو آو نہیں کی او تو پہ یہ اور تو مکالا کے ہر, لانتی نظریہ اپنا کے, ہر کفر دے نظریہ کے کے دی بے پردگی بے آوارگی ن اسلام لیبر لا کے پھر تک میںخلا ترآن کوخل لے کے کھا رہے جی دعے ہر توجہ ایک فیکٹری ہے میں ملازم ہوں اگلا آ گیا گیا پہ پوچھ وہ تینوں دخل منگتے ہیں کہ سارے منگتے ہیں توجہ نہیں کی یار وہاں کا رجسٹر تین دسے گا کہ تخل لے کے کھا رہے تھے توجہ نہیں کیلتے مولوی تول تولتے تین پیرا کے پیمانے سے نہیں تولتے تین دنیاوی دنیاوی طور طریقے سے نہیں تولتے اللہ تعالی نے تری سپاہ ترازو اتارے اس قران چ تین تو اترے گا پورا بھی منہ گاخل خارج کر داخل نہیں ہو سکتا ایر دعوے کدی تم داخل ہو سکتا نہیں توجہ نہیں کی ایک عجیب فلسفہ ہے کہ داخل دا شوق ہر بندے نو خارجے تو نفرت کی سننے حالانکہ جیویں اسلام داخل ہونے کی خوشی ہونی چاہیے نا اس تو کئی گنا وقت خدا جی کسا میں نکل جان کا ڈر ہونا چاہیے نکل جان کا ویکو اللہ تو نے اپنے ولییا کی گل کس انداز کی قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماندہ تا تجاف یاد اور تما جب رات آتی ہے تو غافل لوگ سو جاتے ہیں تو جو اللہ والے ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں توجہ یاد توجہ ربا ہوں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے خو فن و تما ڈرنا لالچ نار نالتے دے بھی اللہ تعالی بندیا کی گل ہو رہی نا اللہ اکبر جو دعا پر آدھی خراٹے لے رہے ہونے سے وہ رب نو یاد کر رہے ہوں دتا لی میاں شیر ربانی بابا فریق ورگیاں گل ہو رہی ہونے تبجو ہوں رب فرم ہے پکارے نے اپنے رب نال ڈر تما ڈر کہیں شاید کہ یار رات دی عبادت جڑی اٹھ کے کر رہے ہیں نا نہ ہو جاؤے محبوب ناراض ہو جائے اللہ, اللہ والے کی گل کر لیں وہ جڑی رات نوٹ کے عبادت کرتے ہیں ڈردن مولا کو رات دی عبادت انج کوتائی نہ ہو جائے کہ ساڈا محبوب ناراض ہو جائے تو محبوب دی کی ناراضگی کا خوف ربج نہیں بھی ڈرن مت کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ رب ناراض ہو جائے توجہ نہیں کی ڈافر چھٹی کھایا نہیں اگلی گما تما کری شاد رات دے رات اٹھ دے کہ انہیں رب ہونے کی کیفیت پورا نے بیان کی تھی تاتا جا سا الگ ہو جاتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جلوب ہو ہو لالچ ہوں چلو جی رات ہی اٹھ کے بھی محبوب راضی ہوتا ہے جگہ یعنی ہر او کام وہ ہوں انہیں سن جو لیا پڑھ جو لیا با پچھلی راتی اللہ تعالی دی رحمت آسمان دنیا سے آ کے پکار دیے کوئی, کوئی میرے کو بخش منگا کود منگا کوس کے حالات منگا ہے کوئی مصیبت جات منگا آسمان دنیا سے پچھلی راتی ہوں اللہ دلی آسان تو سنیا تو بےغیر بنے نا آسان سنیا الٹا منہوس بن گئے لیکن لالچ کا وہ چل جی پچھلی راتی آسمان دنیا تے آ جائیے منائیے آ رہی بیان کیا آج پھر کڑی فرم دے پچھلی رب بلندی ہے کوئی پچھلی اللہ اللہ راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز آپ میں گل یہ تو میں زمنا نے گل کر دیتی سمجھا ہی چان دربار سے جان ہو والے ہولیا کے دربار سے لنگر کھان والے ہو اسا خالی لنگر ہی کھا اور تو کچھ نہیں لیا خواجہ میرے دتا بامے بیٹھے نہیں آمنے سامنے نہیں ملاقات ہوئی پر میرے ہے دال روٹی تو لالچ نہیں سی روح دی پیاس بجاونی میرے دتا نے بجائی کہ نہیں بجائی آخنا ہار اللہ اسا خدا دی کسمے خالی جا کے بس وہ پتھر کالا گل ہاں جی پتھر کیتا ہے حاصل کچھ نہیں گئے مولا داتا صاحب ہونا شالا پاس ہو جائے ہونا کی بول دیں خود ہوں داتا صاحب کوئی منگا مولا دتا داستریز دا ملازم لگ جائے سال دا ملازم قانون چلا کے دے دا ہزور تا تاری چلتے جائے تو سیاد کرو یہی کچھ رہ گئے خواجہ غریب نواز کی لین گئے سن اج پورا انڈیا پیا پل دے دربار تو ہاں انڈیا دا پورا محکمہ کاف تو تو نوکری بھائی رب والے جن کا منہ کیا دنیا تو تر بھی گئے نے پھر بھی پیسے کے ڈیر لگے دربار لگے نے کی نہیں لگے ہوئے جا کے اللہ والے کئی میں نے کروڑ پتی خدا کی جی کسمت گار دو, دو بندے دساؤں نے کنڈ کی دربار دربار کی وسط ویخ ان کی وسیع ہونگیا سنحانا یہ تو پیرے میرے سامنے پانچ فٹ دیا نے یہ دنیا کو جانا ہے تا حدے نگاہ کبر کشا ہو جی کیوں؟ کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ محبوب ناراض نہ, نہ ہو جائے اور میرے رب نو این ادا پسند آئی رات نو جاگن والے قرآن پا کے ادار چ بستر کا ذکر بھی <تصفحان> کرتی گل ڈر سی ہوں دس جی ہو ولی نہ نسبت تے ولی تو رات جاگ کے بھی ڈرن دیا میاں صاحب دش سنا دیا یہی بارے وہ فرد کے مولاہد اکھاند چڈتے ہیں لیکن اللہ کے بلی تک بر نہیں کرتے آپ تر جمے مسلسل پڑھ لیے نہ جدوں تک اخبار تیے سان سکون نہیں آتا نہ ماہ کسی دن غلطی نہ پانچ پوریا کر لیے جڑا فر دے خدا تے جنے جنے دا اظہار جن چر سات فلما بنا کے نیٹ تین دئیے تو پشاب دا مسئلہ بن جائے ایڈا تو بول رک جائے جی عبادت نظر نہ کریے لیکن میاں صاحب فرمان دے نے جڑے رب دے خوف نال عبادت کرتے ہیں بھی کدھر عبادت رات دی عبادت کو مسلا اس طرح بن جاوے کہ رب سونا ناراض نہ ہو جاوے فرما نے وہ احتیاط دے باوجود جدو جب سویر اٹھتے ہیں تو آدھے سال گار ہے آئے کڑی فرما جانے رات ساری وے کر کر ساری نی دے اکی گو فجلی گناکار کہاں دے سب تو نی ہو کرا دار یہ کرنا کہ میں اصل گل خوف دی کر رہا سر وہ اسلام داخل ہونے کا شوق تو سارے خارج ہو سارے جفا پیری گل توجہ دیش نہیں کی مثلاً سنتالیس دو ہزار بائی تک مہلی بھی پٹنڈ ہے عوام بھی جہے کوئی حکومتی خاتے جا جانے بھائی جی آ آسا اسلام کرنا ہے ان کرنا ہے اسلامی نظام نظام ہے مستفا نافذ کرنا ہے فلاں فلاں کرنا ہے توجہ ہوں جی ساری عوام ہے یا او لوگ نے میں آیا جیڑا اسلام پتہ لگ گیا ہے یہ اسلام ہے ان چلنے کو مسئلہ ہے بولو نی چلتے کیوں نہیں جس اسلام کا پتہ چل چکا ہے یہ تو سارے جہانوں پتہ ہے کہ سید الانبیاء علیہ اسلام تو اسلام جدو تشریف آپ نے لالن بہت فرمایا تو پہلے ادھر تعلیم کوفر دی چال رہی دی. محبت محبت محبت بولو سن اور تعلیم یافتہ کہہ سن ابو جہل جان سا ابول حکم انہوں آخیا جاتا سر ابول حکم ابول حکم من آندے سن یہ سات سات گھنٹے اربی چ تقریر کرتا سی کنگتا بھی نہیں سی. ابو جہل جڑا تاریخ جن آبو جہل یاد کیا جا رہا ہے اسلام اسلام ہے سات سات گھنٹے بولنے والا مطلب تعلیم تو بڑی عروج دا عربی دان بیٹھا ہے تعلیم تے ہے پھر کفر سر کیوں پھیلیا پہ اس واسطے کہ تعلیم سی تعلیم سی اچھا کے پہلے کتاب بھی نازل ہو چکی نے تورات آ چکی ہے انجیل آ چکی ہے زبور آ چکی ہے اچھا ایک منٹ اج بھی عیسائی کو بھاوے محرف ہی ہے تحریف شدہ ہی ہے انجیل ہے کہ نہیں تو جڑے یہودی نے تورات ہے کہ نہیں اچھا اج ہے کی جدو سلم بھی یاد ہے شریف جینے ادو تو کوئی نہیں سی بلکہ میں صحیح ادیس آیا پہ ہے حضرت عمر رضی اللہ ہو سرکار تو اجازت منگی رسول اللہ صلی اللہ یہ کچھ گلاں کر دی کرتے اسی دکھ لیا کریے اسی کچھ ان مطلب ہے اس وقت یہ عدی تلن ڈی سی اور اتنی زیادہ تحریف بھی نہیں سی کی تھی گئی تبدیلی بھی انجین بھی عیسائی چلن میری گل تو غور کری ذرا ہوں سرکار تشریف لے ہے کتابیں بھی سابق چل رہی ہیں لیکن کفر دا شرک دا ماحول آم تعلیم کفر شرک کی چل رہی توجہ مسلمان نبی پاک نے سلاپو تسلیم نے آوندیاں پہلا کام کی کیتا وہ <تصاف> پتا ہے تمہوں ادھر ایک ہوں تعلیم ایک ہوں ذہن ایک ہوں بندہ ماحول ایک ہوں نظام رہی دی تعلیم ذہن تیار ہوتے ہیں تعلیم کی ہوندے نے جیویں تعلیم اسی طرح کے ذہن تیار ہو جیویں ذہن ہوئے گا بندہ اسی طرح کا ہوئے گا بندے دا سر تو پہلے تک ہاتھ پیر لتاں باہ ساریاں اکھان کان سارے دماغ وہ بھی کام کرے گا جیویں اندر تعلیم پائی گئی نہیں ہے اچھا بندہ اوے کا ہونا جیویں بندے ہو اچھا بولو جیویں ماحول ہوئے نظام بھی ہونا یہ پکی گل ہے تمام دنیا دے جتنے بھی دانشور میں سارا اس گل کے دفاع کے تعلیم ذہن بنتا ہے ذہن بندہ بنتا ہے بندے ماحول اور ماحول نظام بنتا ہے ہوں سلبیا نے سلادو سلام تشریف لے آئے ہے آپ نے ابو بکر صدیق تھے عمر بن خطاب تھے مولا علی تھے عثمان غنی تھے ابو رہنات ابن مسعود انہیں زمینی چکا ڈیتنا اٹھتا ہوتا رہے توجہ نہیں کی تھی میں پسنا اے افراد اسے معاشرے نے یا کوئی باروائے نے اچھا بولو اسے معاشرے دینے افراد نے ہویا کی پہلے تعلیم نظام ذہن بندے محول نظام کو فردہ سی توجہ نہیں کی تھی پاسے ہے ہے میں رولج کے سانتا ر کیتلو نے میرا آتی آئے تلاوت کر کے ویوزکی ہم پلیت دل پاک ہوں میں سوال کرنا گل کئی بار کی راج اضافے نہ کر دینا یہ دل پاک کر مطلب ہے سرکار کوئی لوٹے نہ پانی پا کے دل دھوتا ہے جائد نظریات فکر سوچا لانچی بڑی پی محبوبے خدا قرآن دی تعلیم نار اور قدید سے دل قرآن پاک, پاک کر د او قریشی او دلیب والا اوس او لوگ برادری او تعلیم بدلی پہلے مشرے کافر تو پھر زمانے دے استاد بن گئے بڑے کے نہ بنے تو پہلی شاید اس میں ہسنا چیز میں کہ نہیں دسیا او کردار چ پہلی شاید تعلیم ہی آئی بولتے نہیں یار سال پہلا جس کی بلکہ ہوئی ہے اسے طرح کی نا ہر تعلیم بدلی ذہن بدلے بدلے ادھر جہاں ذہن پہلے بے جوکر سن انج بدلے بے جوکان ادھر توجہ آپ جس طرح جفا پائی بیٹھے آہود نے دی تعلیم تہذیب قانون نو اگر سان ہو, ہو بھائی جدو اسلام دی تعلیم آ گئی اور غیر دی ضرورت اگر جا گے غیر والے پاس توجہ دو ہی ایک اسلام دی تعلیم ایک کوفر دی جدو اسلام دی تعلیم چنا کو فرچ نہیں آنا جدوی چ لگے جانا تو پھر اسلام ایت داخل ایت تے عجیب گل ہے داخلے سارے رکھیا اللہ تعالی دلی میں ہوں گے سنائیے وہ عبادت کردیا بھی ڈرتے نے کہ مولا سونا عبادت چ کوئی انجہ کام نہ ہو بن جائے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے توجہ نہیں کی گل اور خدا دی قسم کر کے انہیں توجہ آخر سمبیا نے تشریف لے پہ وہی آئیے شرک پھیلے ترک کعبے بھی بڑیا پیا تر سو سٹ بت کعبے بھی پہنچے نے پہنچے نے کہ نہیں پہنچے, نے پہنچے, نے پہنچے, نے پہنچے نے پوجا ہو رہی پڑنا تعلیم بدلی مارا مارا سانو خدا نے ہاں جی. جی ورنہ جیسان ہے اور چالی سال مبارک زندگی تو بعد جدو قرآن شروع ہو آن بے ست دیشت. انہوں کی بے اعلان اللہ تعالی جسان تعلیم تے کتاب دی گل کی تینا اتھے رب بےسط کا ذکر کیا باہا باہا باہا بے ایک ہے اللہ تعالی دے تحقیق اللہ نے احسان کی کی کہ دے ویچ رسول رب نے بیان کر دیتا ہے کہ احسان تا میں کیتا ہے کہ رسول بیچیا انہ و رسول نے کیتا کی ہی رسول نے وہ, وہ قرآن پڑھا اس قرآن کی آیات سنائی جس قرآن کو آج ہم اگر بچے کو پڑھا دے تو اوترا اور اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا ایرآن لا دیتا تو مستقبل بچے دا تباہ ہو جائے گا ابن بھی خارج کے داخل ہے فیصلہ اگر جس قرآن نے مکے کیتا برفا کیا مدینے قرآن قرآن جی قرآن توڑے میان قرآن داخل کدو کرنا کانٹا پھر گیا میری گل تو نہیں ہوئی یار اور خدا کی قسم کر کے بنیاد آئی تعلیم تلوار نے, نے, چالی سال تک سونا کردار پیش کیا میں اعلان کرنا دا اعلان کرنا میں <laughs> اس گند تو بچا ہے یہ جہاں شرک تفر پہلے چالیس سال کردار پیش فرمایا کردار پیش فرما کے توجہ قرآن دی پہلی وہی اتری تو سید الانبیاء المبی والے توجہ یتنو والی آیات ہی قرآن دیا آیت تلاوت کیتیاں اللہ تعالی نے بعد چرمایا ویو ذک کی, کی مطلب لو سرآن دیا آیتوں کو پانی تھوڑے رب محبوبے خدا قرآن دیا آیت پڑھ کے قرآن نظریہ قرآنی فکر پیش کر کے دلانچ یہ جی مطلب ہے پاک کر نکلے تو ہی میری سال اکایت نظری آس آ گئے ہوں جی بتے جکا والے سن سچے رب اگے جگ گئے چکے کہ نہیں جھکے ہوں کوئی نہیں آ سکتا کہ یہ صحابہ اتو ڈٹھے نے زمین چ نکلنے کو جنگل مخلوق محبوب علی سلط تری سپارے تعلیم لائیو اللہ تعالی فرماند ہے قرآن کیا کتابہ پھر کتاب اور سنت کی تعلیم دی کیا دی تو تعلیم بدلی ذہن بدل گئے پوچھا بولو ذہن بدلے بندے بدل گئے بندے, بدل گئے بندے بدلے ماحول بدل گیا ماحول بدلے بدل آتے نظام خلافت آلہ دنیا دہ دنی پہل گیا میری دادا بنتا دا ہے توجو مطلب رب تب دے, دے محبوب اسلام دسیا ہے جی بدلنا چاہتے جے نظام نا بنیاد تعلیم جے میرے نبی دے طریقے تو ہٹ کے کوئی لانتی تریقا اپناؤ گے ذلت ہو سکتی کدی کامیابی نہیں مل سکتی اگر کامیابی لینا چاہتے جی تو پھر پہلے میرے محبوب دی کی سونت ویک کی تو آج عجیب گل ہے تو جانا خارج ہو کے پھر خوش ہوئے پھرنے. تعلیم تجیب قانون کوفرتا اپنا کے پھر آگے فرنے ہو پتہ نہیں کتنے نظریات نے کتنا قائد نے خطبے بھی جڑی میں پڑھی نا اللہ دوبارہ کو اطالا اللہ تعالی فرمایا کہ پدیشی طور پہ ایمان نو اللہ نے تو تے پساند تا پسند کیا الیکم فی قلوبکم ایمان کو تمہارے لیے پسند بھی کیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا فطرت بیان ہو رہی پدیش بیان ہو رہی اگے سو یہ تو نا ایمان اگ آیت نمبر سات جی سورت ہو جو رات چھبیس بارہ گھر بھی جا کے پڑھ لینا اگر کسی نے توفیق ہوئی توجہ فرمایا وہ کر رہا کو مل کفرا ادھر الحی کو مل کفرا ول فسول کا ول اس کی مطلب اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں نہ نا کر دی کی مطلب پدیشی طور تے تے گناہ دی تو آڑے اندر نفرت رب فرمانہ میں رکھ دینی یار پدیشی طور سے داخل کر دتا داخلہ تب گیا گل ہے پدیشی طور تے رب فرما دے تلن کے اندر نہ ایمان پا دیتا ہے کر <تصفح> کو رہے مفتی مولوی نو پوچھ لیا مطلب ادھر حق تو اے بنتا سی آپ داخل ادو اپنے آپ شمار کریے او بندہ اپنے آپ دائرا اسلام داخل سمجھے سنے کو دا کوئی کام وی مٹ پی جائے انڈنا آپ اپنا انو اپنی دکان گودام کاروبار تعلیم تہذیب قانون چ لیا یہ تو دور دی گل ہے میں کوفر دا کوئی کم نا فرمانی کا کام ویکھے تے مٹ پہ جائے نفرت دل جائے لکھ شکر کر رب دا مولا میرے دل سلام پہ جس فطرت لگ جاتی ترت ہو جنا دی تو دو دا نشانی دیں تے توجہ نہیں سن میں کمزور مال ہے سرکار نے فرمایا نفرت رکھ کے اللہ دا قرب حاصل کرو وہ القو ہم جدو ملو مچڑی چڑھا کے ملو عام فاسق دا حکم ہے بہت بری بنا ہے پوچھو خارجے گنا ویک کے دل سڑد ہے میں قرآن ہاتھ رکھ کے آنا یہ بندہ سہ گئی مان کیوں نشانی پائی پی سورت رات نے جیسی لیکن اگر، ہاک دی گال سورے، تے جان چی تو سوئی چڑے جی مگروں لو ای گل یہ اگر بند کرے میرا تو دل سوڑا پیا پہ ایل کے جی کوفر بغیرتی والے پاس وہ جانا تے بج کے جاوے آجا. توجہ نہیں کیتی مومن کی علامت دسی گئی ہے اسلام محبت نفرت میری گل تو نہیں کی بلا یہ داخل خارج کا میں تھانو ایک موٹا جہتراضو قرآن کی روشنی چ دتا ہے نظریات کئے پینے اصل کا کوئی کم تعلیم تہذیب قانون لباس شکل سورت وہ سانوں اگ لگتی ہے سڑنے آ جنے اور ہر دی فی جاندہ اور قربان جاوا اس مسئلے نو حل کرنا ستے بھی میرے مکین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرما دیتا فرمایا ما فی صدر کا میری امت ہی گنا ہے جہاں تیرے دل کے اور فرمایا ان وقت ہو گیا میں اپنا حیدرآباد حیدرآباد دکھا اتو فتوا حضرت کو گیا بے حضور تھلے انگلش لکھیے نصر من اللہ قریب قرآن دی لکھیے, لکھیے. یعنی حیدرآباد اخبار ہے موہر کے لکھا انگلش تھلے قرآن تو کیا یہ بے ادبی تو نہیں بنتی بندے فتوا پوچھا آلہ حضرت کو بریلی شریف فتوا گیا نا حضرت کا جواب پتہ کی دا آب بسیرت سن فرما دے نا میاں جب تیرے دل میں یہ کیفیت آئی نا اور تجھے فتوا پوچھنے پر اس کیفیت نے مجبور کیا تو یہی سوال کا جواب تھا یہ تیرے دل کے ایمان نے فتوا دیا تھا اللہ کا قرآن نیچے انگلش اوپر جب تیرے دل نے گوارہ کیا تو سمجھئے تیری ایمانی کیفیت نے فتوا دے دیا ہے آآ آآ پھر پوچھ رہی کی کیا ضرورت تھی یہی تو فتوا تھا جو دیا جب دل نے گوارا نہیں کیا حیدرآباد والے تھلے مول سا بیٹھے تھے چیٹے ننگی اور چل رہا کہ نہیں چل رہا سد کے جائیے اسلام والے اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھے قرآن پیار ہم میں کئی موبائل بیٹھے تھلے قرآن رب دا سورت لکھی بھائی اتنے اتنے ننگی بی بی بیٹھی پتری امام محمد رضا ہوں کہ فتوا کی دیں اس وقت انہوں نے جملہ کی بولے اس کے اللہ تردی فرمایا قرآن کا ادب تو مومن کا ایمان ہے یہ تو مسلمان کا ایمان ہے اس کا ادب اس کے لیے فرمایا دلیل کی کیا ضرورت ہے اور میرے امام نے فرمایا قرآن کے ادب کے لیے دلیل پوچھنے والا بھی ایمان ہو جائے گا اللہ کی کتاب کا پھر دلیل پوچھنی یہ تو جی کسی نو پوچھو جی میں پی ادب کرا کہ نہ ذرا بلکہ میں نہ چھ باپ بھی پیچھا رب دران تو سبھا نلہ یہ تو دلیل فرمایا ادب قرآن تو ایمان مسلم ہے اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے تمہیں اور جو تمہارے تم نے یہ فتوا لکھا کیفیت جو دل میں آئی کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے فرمایا یہ تیرے دل کے مفتی نے فتویٰ دے دیا بلاؤ فتوی دیکھ لو تو یہ دیکھ لو تو قرآن دا بیان دے ہر بندہ اپنی اپنی کیفیت دیکھ لوے تو پھر فیصلہ کرے میں داخلہ یا خارج اللہ تبارک و مالیٰ سانو ایمان کی حفاظت کی فرماوے وہ آخر